جوزی آخ... جو آ گئے نا سارے چھوٹے پیچھے کی بات ہے میرے بھائی ہے میرے اے سونے ربا رب میں ایک جگہ سے بول رہا سا پکے چلن رہے سن سا... شور بڑا سی بڑا زور لانا پہنتا سی نو کوش, کوش نو سمجھا ہوں دی سی آج نہیں شور بڑا بتی ٹر گئی ایک دم سکون ہو گیا ایڈا زور بھی نہ لانا پیا پوری پی اس <تصفح> <تصفح> سے ویل میں آ گئی کیا دوستو جسان اس ہوں چٹ فرق محسوس کر لیا پہلے حال دا بتی چل رہی سی میروں کنا زور لا پی رہا کو سمجھ کو نہیں بتی گئی ہے مینو بھی ایڈا زور نہیں لانا پیا تو سمجھ بھی آسان ہو گئی میں کیا بالکل سائنس نے آن کے یہ نقصان کیا جی سائنس نے آن کے میں فرق پیدا ہو گیا جی سمجھ نہیں آئی میری یعنی پھر وال جائنس آئی ہے ایڑی چوٹی دا زور لا پہ اور پھر سنی کسے نہیں سنی نہیں سی الانت نہ دیان کر نو زور لا پڑن والے جڑے نا محروم رہتے سن وہ پہ شوق سنتے سنتے اگلے بڑے ذوق دے ان آن کے دین مسلمانوں کے اویں سمجھو کن بھی شور پایا دل میں بھی کبوتر اڑ گئے ان جن کی پیسے کبوتر کابے شریف کابے شریف دے آس پاس دے پاک جگہ کبوتر رکبربادی مراد لیا کبوتر تو اللہ دے درویش لوگ اللہ آل لوگ کون دین آل تو درویش مجھ نہیں لگی <سلام> کہ کبوتر اڑ گئے انجن آیا ہے انہیں پی کی تھی ہوں پی جدو کرے ہارن دو تو باقی پرند اڑ جا آخیا مرو یہ انگریز ہارن بنائے نے انگریز جی مشینری دتی انجن پہ آ گیا جی پر اندے اندے شور نال اڑ کون گئے نے کبوتر کی مطلب نیک سالے لوگ چلے گئے ہوں کمی نہیں رہ ہر بندہ کل بندہ داڑی منایا mm -hmm. فیکٹری کا مالک سے. Yeah. دوسرا جڑا نیشنل بینک دا بڑا, بڑا افسر yeah. وہ جڑا فیکٹری دا مالک ڈورو سی وہ بڑا سمجھدار کر کے وہ رکھے سات ست پلاٹ خرید کر لیں نے اگوں پلاٹ پیا ہوں قبرستان آریدا کوئی بھی کیا اب رائش نہیں چاہیے رائش تو اتے بھی رکھنی دو گلا نصیحت دیا ایک گل ہے دو روایت نے محدس امام ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب مناقب الامام احمد بن حنبل مناقب الامام احمد بن حنبل صفحہ نمبر ایک سو ننانوے دو, دو گلا امام السنہ امام احمد بن حنبل آپ کا لقب امام السنہ سنت کا امام کیوں کہ آپ نے عقائد اہل سنت نو اپنے دور چاہ فرمایا کوڑے کھا مارا پی جیل جا ہر دکھ برداشت کر کے بادشاہ گل نہیں مننی جیڑی اہل سنت عقیدے کے خلاف اس واسطے آپ سے. آہ. آہ. آب امام ارسنا امام احمد بن حمب ال رحم اللہ فرماند سمجھ نہیں آئی کنو فرماند یہ حافظ ابن جوزی رحم اللہ اپنی سند کے ساتھ نقل کر رہے ہیں عبد بن سلیمان بن ابی مطر عبد المد بن سلیمان بن ابی مطر فرماتے ہیں میں بت عند احمد بن حنبل رات جا کر ٹھہرا حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ادھر جا کر ٹہرا انہوں نے میرے لیے پانی رکھا جب صبح ہوئی واجہ لم استعمل ہو دیکھا تو پانی میں نے استعمال نہ کیا لوٹا اسی طرح پڑا رہا سکال صاحب وہ حدیث لا یخون لہو ورد ان فل حدیث کا طلبگار ہے اور رات کا کوئی ورد نہیں ہے اس کا عجیب بات ہے یعنی اوت امام صاحب تو حدیث سنن ہے نمرو تالبین بننا ہے حدیث تو آپ فرماتے ہیں کمال ہے حدیث لینے آیا ہے اور رات کا وردی نہیں ہے تمہارا پانی اسی طرح پڑا رہا کال اکول تو آنا مسافر میں نے عرض کی حضور میں مسافر آدمی ہوں آپ نے فرمایا وہ این مسافر چاہے تو مسافر بھی ہو تعجد چھوڑنے کا کیا مطلب ہے آگے آپ نے فرمایا حج مسروق فما نام الا ساجدہ حضرت مسروق بہت بڑے ماموں ہے آپ نے حج فرمایا اور جب بھی سوتے تعجد پڑھ کر سو یعنی اپنا رات کو تحجد پڑھنے کے بغیر فرمایا انہوں نے کوئی رات نہیں گزاری اب حج کا سفر اس وقت پیدل یا اونٹوں پر کتنا مشکل ہو ایک یہ اگلی اگلے شخص جن کا اسی طرح کا واقعہ ہے امام صاحب کے ساتھ وہ ہے ابو اسما بن عصام البحی ابو اسما بن اسلامی بحقی حقی حقی, حقی, حقی, حقی, حقی, حقی آپ فرماتے میں امام احمد بن نمبل کے پاس ٹھہرا رات کو پانی لائے رکھ دیا صبح ہوئی پانی دیکھا اسی طرح پڑا تھا اور سبحان اللہ آواز علم اللہ یق نہ لہو ورد من اللہ طالب علم بنا پھرتا ہے اور رات کا کوئی ورد ہے نہیں اس کا اس کا مطلب ہے طالب علم بغیر رات کے جاگنے کے یہ یعنی یوں سمجھو کہ ایک الٹا راستہ ہے یعنی علم حاصل کرنے کا جو سیدھا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر ہم نے الٹا اپنایا ہوا ہے کہ اتنا بڑا امام مشتحد مطلق فرما رہا ہے کہ ہو طالب علم سبحان اللہ رجل العلم علم, علم کی تلاش میں نکلے ہو لا یقور اللہ بردم مل رہا رات کا کوئی ورد نہیں ہے بس یہ بات کافی ہے آپ کو جو سمجھ گیا سو سمجھ گیا جو رہ گیا سو رہ گیا سمجھے یہ علم کا طریقہ کیوں علم ایک علم والا ایک ہے باقی سب دنیا بے علم ہے سب دنیا کا ہر چیز بے علم ہے ایک علم والا ہے ایک علم والے نے اپنا علم ظاہر کر کے بانٹا ہے تو اس سے آ رہا ہے جب اس سے آ رہا ہے تو اس سے لینے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق لو پھر آتا ہے کہ نہیں آتا اور اس سے لینے کا یہ طریقہ ہے جو امام احمد نے بتایا کہ رات کو اٹھو چار اکاط نفل پڑو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرو یا اللہ راستے کھول دے منزلیں آسان فرما دے جب تک انسان اپنے نفس کے اعتماد اور ذہن کے اعتماد پر رہتا ہے وہ برباد رہتا ہے جب یہ اپنے اعتماد ختم کر دیتا ہے یہ بھی ایک شرک ہے میں نے شیخ عبدال عزیز محد صدیل الرحمہ اللہ کی تفسیر عزیز شریف پڑھی ہے انہوں نے فرمایا جو پانچ تھے نا قوم نوح جن کی پوجا کرتی تھی پھر عرب والوں نے پھر یہ آجم والے جتنے بہت پوجے جاتے ہیں وہ سب وہ پانچ ہیں سر قرآن پاک میں سورت نوح کے اندر ان کا ذکر ہے بدن بودھ واد بودھ دونوں طرح آتا ہے بدھ سوا یعوق یغوس نصر یہ پانچ بدھ کیا ہے کون کون ود کیسا ہے قرآن پاک کوڑ میاں لا درون عالحت کم کیدن یا ودن دونوں کراتے ہیں ودن ولا سواً ولا یغوسا و يغ... یعوق کا و ناصر سین کے ساتھ ہے آپ فرماتے ہیں پانچ بت ہر انسان میں موجود ہیں وضاحت کے لیے کوئی اور وقت ہے اس وقت اتنا اجمالی اشارہ کافی ہے کہ ہر انسان میں یہ پانچ اور اس وقت تک کامل مومن نہیں بنتا جب تک یہ پانچوں بت ٹوٹ نہ جائیں تو ہمارے اندر ایک یہ بوتا ہے جو ہم اپنے ذہن اور اپنے نفس پر اعتماد کرتے ہیں کہ اپنی کوشش سے اللہ کی بارگاہ میں محتاجی نہیں دکھاتے اسے رو کر مانگتے نہیں ہیں سوال نہیں کرتے نہ اپنے مطالے اور کوشش میں اضافہ کرتے ہیں یہ ایک شرک ہے یعنی کون سا چھوٹے قسم کا اصغر شرک جس کو کہتے ہیں عملی کون سا شرک اس سے بندہ کافر مشرک تو نہیں بنے گا لیکن ایمان کی لذت سے ماروں گا ہو جائے گا کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں اگر ایمان کی لذت ہم لینا چاہتے ہیں تو پانچوں بت توڑنے چاہیے پانچ بت کی وضاحت کیا ہے وہ اس وقت وقت نہیں ہے وہ شیخ نے کمال کر دیا سبحان اللہ تو بھائی بات یہ ہے یہ جملہ عربی آپ یاد رکھ لیں جب نفس آپ کا سستی کرنے لگے یہ جملہ پڑھ لیا نہ جملہ عربی یاد ہو تو اردو میں پنجابی میں شرائقی میں جڑی زبان آتی ہے اس میں کہہ لو صبح انہ طالب علم تو سونا رات رغفلت وردوں بغیر اس وقت اٹھ کے چار رکات بندہ نفل پڑھ لے جے کسی قزاواں نے پچھلیاں نمازاں دیا اور پچھلا وقت جا جلیت کا گزریا اس طرح کا جہلیت دا وقت وہ گزرا ہے اور وہ نمازاں ہے قضا تو اس وقت اٹھ کے قضا کرے اور ہر نماز کے ساتھ قضا کرے ہر نماز جب ایک پڑھے جی توفیق اس پانچ پوریا ایک دہاڑ دیا نمازاں ایک نماز نال فرد خالی قضا کرنا جائے سمجھ آئی کہ نہیں متر پڑھ لے امام صاحب کے مذہب کے مطابق ٹھیک ہے اگر صاحبان کے مذہب کے مطابق چھوڑ بھی دے تو چلو اس کا گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن فرد قضا کرتا جائے سمجھ نہیں آئی پانچ نہیں پڑھ سکتا تو ہر نماز کے ساتھ پچھلی وہی نماز قضا کر لے زور پڑھتا ہے تو پچھلی زور یا اللہ جو پہلی رہ گئی تھی جو ابھی تک قضا نہیں کی اس کی نیت کرتا ہوں جب عصر آئے اللہ پچھلی عصر جو رہ گئی تھی جس کو میں نے ابھی تک قضا نہیں کیا اس کی نیت کرتا ہوں جب وہ نکل جائے گی اگلے دن آ جائے گا پھر کہنا اللہ جو پھر رہ گئی ہے اور ابھی تک قضا نہیں کی کیونکہ جو قضا کر چکے ہو وہ ختم ہوتے چلے جائے گی سمجھ آئی کہ نہیں ہے اس طرح جڑا ہے وہ تصویر اٹھ کے دس بارہ درو شریف پڑھ لیا دس بار کلمہ شریف پڑھ لیا حضرت صاحب خاج گانے دا مختصر وظیفہ خصوصنتال اگر کوئی آدمی نفل طلبہ میں سے نفل نہ بھی پڑھے سنو بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت اٹھ کر اگر علم دین میں مصروف ہو جائے تو وہ بھی قیام اللہ لکھا جائے گا تاجد لکھی جائے گا کیونکہ قیام اللہ کا یہ مطلب وہ فرماتے ہیں خالی نہیں ہے کہ صرف نماز ہی پڑھے اٹھ کر فرماتے ہیں اللہ کے دین کے لیے جاگے اس وقت قیام علم دین میں بعض تکرار شروع کر دیا آپس میں مسئلے مسائل بتانا شروع کر دیے اٹھ کر اپنا سبق یاد کرنا شروع کر دیا نہیں سمجھ لگی یہ بھی قیام اللہ لکھا, لکھا جائے گا اور اگر کسے نو صرف او ذات پاک دا ہی خیال چاہیدا ہے تو اس لے او پھر نماز پڑھے۔ ہر پاسوں کیونکہ اے نہ ہودے خیال نہ ہودے گلاں فلانی گلاں یہ وہ اے ادھر ادھر ذہن تقسیم ہو جندا ہے تے جس لے نماز والا پاسا آوے تے او دا پھر تے رکعت اے نفس نو ادھر عادی بنانا چاہیدا ہے تاکہ امام احمد بن ابی الحواری کی طرح او سمجھ جاوے کہ اصل ہوے نہ نہ و صلۃ من کا کثر سمجھ لگی گل دیبہ اللہ ہے میں عجیب سورت حال دی دیشا ساری ساری رات لنگ جاتی ہے روک ایک جن چ ایک رکھو اگر قیام مل چاہتے ہو تو نو مل وقت پر کرو اگر بارہ بجے تک جاگتے رہو مسئلہ جر وقت جاگنا چ وقت سو جو وقت او در صرف کر لو اسلے تو فیو تو برکات دیکھو مبارک وقت کون او دا نال دا مبارک مبارک مبارک دیکھو قرآن فرما رہا ہے یا اشد و اقوام و قیلا پیسے ہے قرآن میں ان ناشیا تل لے لے رات کا اشد اٹھنا اشد و اٹھنا سخت بڑے اللہ فرماتا ہے لیکن اقوام وکیلا فرمایا گل سیدھی جی نکل دی ہے تو اس نے نکل دی قرآن پاک پہ غور تو کرو ان اشد واقعی کہتے ہیں حافظ کل الحافظ کل جہل ہوتا ہے جی جی قرآن پاک تو فائدہ حاصل نہیں تو قرآن پہ توجہ کرو تو ویک کی اناش لے لے حضرت صحابہ کرام کے دور میں کاری پتہ کیسے پہچانے جاتے اکھان سرخ رنگ پیلا پہچان لینتے سنے قاری کیوں کہ کاری جہا ہوتا سران ساؤن نہیں سی رات دن رات میں ہوں رات جاگیا گزرنی ہے دن روزے گزرنا ہے قیام لیامن نہ ہوں جدو یہ کام کرنا ہے ادھر رنگ پیلا ادھر اکاں سرخ اگلے پچھاڑ لینا ہے یہ کاری ہے قرآن کا ایسے لے سب تو زیادہ لشکیا پشکیا لال سوا اکان کی سفیدی تو کاری دا یعنی کیا مطلب میرے رنگا سب تو زیادہ عیاش آیاشکاری ہوں دا پہلے نو آلم نا کیونکہ اس وقت قاری عالم ضرور ہوں خالی قرآن تو پڑھ نہیں پھر اس واسطے میرے دوست <سؤال> <سؤال> کوشش کریے چنگے تھے نہیں چنگے بنانے کو کر لی میرے سونے آب عبداللہ بن احمد آب دے بیٹے فرمان ابا جی قبلہ نے وسیع فرمائی میں وسیعت فرماؤ فرمائی جی آپ ول خیر ان خیر ان مل خیر ماں تل خیر میں خیر جی نیت چا تیرے گا تو چلو یہ خیر نیت رہیے خیر والے نہیں خیر کرتے نہیں خیر دی نیت رہے تو نیت المومن خیر من عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بول بول چلو جس پر فرد رہتا ہے یہ جو نا بیٹھ کے نفل جڑے پڑی دینے نماز دو بعد جس بندے قضا قزا ہو تو ضروری ہے کہ انہیں جگہ تہ وہ فرد پڑے اگر یہ پڑے گا تو مردود ہو جانے گا چلو میرے راجو لو یطلب العلم ایسا لہو گے تمہیں لائل खे जा हमेशा नींद छड़ है नींद करके फिर उठो बार दौरे जहलीयत जोड़ा अपना गुजरिया ना حوال سارے نظر کرو, جو جو اللہ رسول دے حقوق, کر لو کلا کر لو جنہیں قضائی ہو سکتی کر پوے جڑے کلا کرنے جائے پچھلے معافی منگنی معافی منگو قضاء کرنے دے نیچری جو واقعی ہے نیچری شکولی تو نہ پڑو نہ